السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب المین واشد اللہ واشد الحمد رسول اللہ, اللہ, اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے غالباً ہر ہفتے آپ کی جامع مسجد میں عقید واسطیہ جو امام مجدد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے مشہور کتاب ہے اس کی شرح آپ کے سامنے کی جاتی ہے اس کتاب میں مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے جو فرق ناجیہ ہے طائف منصورہ ہے جو جہنم سے نجات پانے والی جماعت ہے اور جس جماعت کی اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے مدد کا وعدہ کیا ہے اس جماعت اور اس فرقے کے عقیدے کو انہوں نے بیان کیا ہے شروعات کی ہے ایمان کے ارکان سے ایمان کے چھ ارکان کو انہوں نے بیان کیا ہے اور اس کے بعد پھر جو عصمہ اور صفات اور ایمان کے اور عقیدے کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے ایمان کے چھ ارکان ہیں پانچ ارکان کا ذکر اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کیا جا چکا ہے آج ایمان کا جو چھٹا رکن ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اس پر میری گفتگو ہوگی یا اس پر درس دیا جائے گا ایمان کے چھ ارکان ہیں اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اور اس کی کتابوں پر ایمان اور اس کے رسولوں پر ایمان نمبر پانچ جی جی یوم آخرت پر ایمان نمبر چھ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان یہ ایمان کے ارکان کہلاتے ہیں ان پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اگر وہ شک بھی کرے ان کے بارے میں تو بھی ایمان کے اور اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے یہ جو ترتیب ہم نے بیان کی ہے یہی بہترین ترتیب ہے اور علماء نے اس کی توجہ کی ہے ترتیب کو آسانی سے رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو میں ایک فارمولہ بتا رہا ہوں اگر وہ فارمولہ ضابطہ خاص طور سے ہمارے جو بچے ہیں طلبا ہیں اگر وہ ذہن میں رکھیں گے تو وہ ترتیب ہمیشہ یاد رہے گی سب سے پہلے اللہ پر ایمان کیوں کیونکہ وہ بنیاد ہے ہے نا وہی اساس ہے اور ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں اسی سے نکلتے ہیں اس لیے سب سے اساس تو وہی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہونا چاہیے اللہ پر ایمان انسان نہیں رکھے گا تو کافر ہے گویا کی ایک نہیں ہے تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے اللہ پر ایمان اس کے بعد فرشتے اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنی کتابیں بھیجی اپنے نبیوں اور رسولوں پر ترتیب آگے سمجھ میں یعنی اوپر سے آپ کو نیچے آنا ہے کہاں سے اوپر سے اللہ پر ایمان اللہ تعالیٰ کہاں عرش پر ہے نا تو اوپر سے پھر آپ کو نیچے آنا ہے اللہ پر ایمان اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے فرشتوں پر ایمان دوسرا رکن ہو گیا تیسرا رکن کیا ہے کتاب اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنی کتاب اللہ نے کتاب کہاں بھیجی کس پر بھیجی رسولوں پر یا زمین پر پھینک دیا ہاں؟ رسولوں اور نبیوں پر اللہ نے کتاب اتاری تو یہ چار چیز یاد ہو گئی نا اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنی کتابوں کو نبیوں اور رسولوں پر اتارا ٹھیک ہے یہ ترتیب اوپر سے نیچے آپ آگے اب اس کے بعد پانچواں کیا ہے یوم آخرت پر ایمان ان نبیوں نے ہمیں یوم آخرت پر ایمان کی تعلیم دی کیسے ہم کو معلوم ہوا کہ ایک دن سب کو اٹھنا ہے ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی قیامت قائم ہوگی نبیوں کے ذریعے سے معلوم ہوا رسولوں کے ذریعے سے معلوم ہوا جو دین اللہ رب العالمین نے اپ نبیوں کو دیا ان کے ذریعے سے معلوم انہوں نے ہمیں بات بتائی ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی یوم آخرت پر ایمان ٹھیک ہے پانچواں رکن ہو گیا چھٹا رکن کیا ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اچھی اور بری تقدیر جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے ٹھیک ہے اور ان نبیوں نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے اور اچھی اور بری تقدیر یہ غیب سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق ہے تو یہ ایمان کے شھ ارکان ہیں جن میں سے پانچ کی تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے سے پہلے شرع کی آج ہماری جو گفتگو ہوگی یوم یہ کیا نام ہے تقدیر پر ایمان کے تعلق سے تقدیر پر ایمان یہ قرآن سے حدیث سے اجماع امت سے اور عقل سے بھی ثابت شدہ چیز رہی ہے قرآن اللہ رب العامین نے بہت ساری آیتوں میں اس عقیدے کو بیان کیا ہے ان نہ کلشعین خلق نہ قدر ایک آیت اللہ فرماتا ہے یہ سورہ قمر کی آئے تھے کہ ہم نے ہر چیز کو قدر کے ساتھ تقدیر کے ساتھ ایک مقررہ اندازے اور فیصلے کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے اس آیت کو علماء نے تقدیر کی دلیل میں بیان کیا ہے اس طریقے سے اور بھی آئےتیں ہیں وہ خلق آ کل رشعین فقدر اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا اور ہر چیز کو اس کے اندازے کے مطابق اللہ ابراہمی نے پیدا کیا قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں تقدیر کا ذکر کیا گیا ہے جہاں تک احادیث کی بات ہے تو احادیث میں بھی تفصیل کے ساتھ اس ایمان کا ذکر آپ کے کو ملے گا بڑی مشہور حدیث ہے حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے جس میں جبریل علیہ السلام اوپر سے ایک انسان کی شکل میں ہمانے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرتے دین کے بارے میں ان میں سے سوال ایک تھا ایمان کے تعلق سے تمہاری نبی نے جواب دے دیا کیا جواب دیا تھا انتو منا بلّہ ملا ہی وہ کتب ہی و رس و آخر وہ بال قدل رہی و رہی کہ اللہ پر ایمان جو ایمان کے تعلق سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے نبیوں پر یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر پھر انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے سوال کا صحیح جواب دیا صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا یہ سوال بھی کر رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ آپ کا جواب درست ہے ایسا کون کہتا ہے جسے جواب معلوم ہوتا ہے تنہیں بہت تعجب ہوا لیکن وہ صبر کرتے رہے پھر اسلام کے بارے میں پوچھا احسان کے بارے میں پوچھا پھر جو ہے قیامت کے تعلق سے پوچھا تمہارے بھی نے کیا فرمایا کہ کی جیسے پوچھنے والے کو نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی ایسے ہی جس سے پوچھا جا رہا اسے بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی کیونکہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی بہت سارے لوگ اندازہ لگا کر کے بتاتے ہیں کہ ایک ہزار سال کے بعد یا دو ہزار پچاس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی یہ ہو جائے گا سب جھوٹے لوگ ہیں جب اللہ کے رسول کو نہیں معلوم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اللہ رسول کے رسول کی ایک حدیث آتی ہے کہ مانبی سے ان کی وفات کے تین دن پہلے پوچھا گیا تین دن پہلے مانبی کی وفات سے تین دن پہلے کہ قیامت کب قائم ہوگی کہا مجھے بھی نہیں معلوم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم آپ نے عیسی علیہ السلام کا کیوں ذکر کیا اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور وہ آئیں گے بڑی نشانیوں میں سے عیسی علیہ السلام کا دنیا میں نزول قیامت سے پہلے وہ آئیں گے دجال کو خطر کریں گے مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے تو وہ کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بھی نہیں معلوم عیسی علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم جو کہ قیامت سے کچھ پہلے آئیں ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی پھر انہوں نے کہا کہ اس کی نشانیاں بتا دیجئے کہ کی کیا اس کی نشانیاں ہیں تو ہمارے نبی نے کچھ نشانیاں بیان کی الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث جبریل مشہور حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر آپ نے ایمان کے ارکان کو بیان کیا ہے لہذا ایمان کے ارکان میں سے یہ کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس طریقے سے بادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا ان نقل تجدہ تو عمل ایمان اے میرے بیٹے اپنے بچے کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے کہا عقیدے کی وصیت دی عقیدے کی تعلیم دی کیونکہ عقیدہ اور ایمان سب سے اہم اور بنیاد ہے لقمان السلام نے بھی اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی تھی لاتو شریق اللہ ان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا عظلم ہے انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو وصیت کی کس چیز کی وصیت کی ایمان اور عقیدے کی کیا کہا لن تجدل ایمان ایمان کا مزہ تمہیں نہیں مل سکتا تعلم لم كلیخت یہاں تک یہ تم جان لو کہ جو تمہیں چیز مل گئی ہے وہ کبھی خطا کرنے والی نہیں تھی یعنی ملنی ہی ملنی تھی تمہیں ووما اختہ كلم یقین لیبك اور جو تمہیں نہیں ملی وہ کبھی تمہیں ملنے والی نہیں تھی پھر كیا كہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اول ما خلق اللہ, القلم اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا قلم کو پیدا کیا فقال اخ تو اللہ نے کہا کہ قلم نے کہا کہ کی کیا میں لکھوں کال مقادیر اکل شعین تقوم مس ہر چیز کی تقدیر کو تم لکھ دو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یعنی قیامت تک جو بھی چیزیں ہونے والی ہیں ہر چیز کے بارے میں تم لکھ دو پھر وہ کہتے ہیں آپ بنیا سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقور مماتے بر خردار میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو اس عقیدے کے علاوہ کسی اور پر مرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا یعنی جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا گویا کہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ تو تقدیر پر ایمان یہ ایک اہم رکن ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اگر کوئی تقدیر کا انکار کرتا ہے اس پر اجماع ہے تمام علماء کا حافظ ابن حجر نے اور اس طریقے سے امام نووی نے اور بہت سارے علماء نے اجماء نقل کیا ہے اور یہ عقل سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا لیکن موت آتی کہ نہیں آتی ہے آتی ہے انسان بیمار ہونا چاہتا ہے لیکن بیماری آتی کہ نہیں آتی ہے آتی بیماری انسان بہت سارا کام کرنا چاہتا ہے بزنس مین بننا چاہتا ہے تجارت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں آخر کیوں نہیں ہوتے کچھ لوگ اللہ برامن کی مشیت نہیں ہوئی اللہ نہیں لکھاتا ان کے لیے اس لیے ان کو مال نہیں ملا بزنس مین نہیں بنے وہ یہ کیوں ایسا ہوتا اللہ ابرامین کے علم اور اس کی تبدیل کے مطابق ہوتا ہے انسان لاکھ کوشش کر لے موت سے بچ نہیں سکتا لاکھ کوشش کر لے اگر اللہ نے اس کے لیے مالداری نہیں لکھی مالدار نہیں ہو سکتا ہو ہے کہ نہیں لاکھ کوشش کر لے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی ذات جو علیم و خبیر ہے جس نے سب کی تقدیر لکھ دی ہے سب کے بارے میں فیصلہ کر دیا اور یہ فیصلہ اللہ حرب العامی نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر کیا ہے جی تو انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ سب کچھ ہم نے کیا لیکن پھر بھی ہمیں کامیابی نہیں ملی کیا وجہ ہے یہاں تقدیر ہے اللہ اربامن کا فیصلہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے علم کے مطابق اللہ نے فیصلہ کیا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا انکار کرنا کفر ہے کچھ بھی کر لے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا جو تقدیر کا انکار کر دے گا یہ اسلام اور ایمان کے ارکان میں سے سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا اس آدمی کا نام ہے معبد الجہنی وہ بسرا کا رہنے والا تھا بصرہ بسرا،, بسرا شہر کو کس نے بسایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو بسایا تھا عراق کو فتح کیا عراق میں بسرا ہے نا بسرا شہر کو حضرت عمر رضی اللہ نے بسایا تھا تو وہاں ایک شخص پیدا ہوا جو حسن بصری کا شاگرد تھا حسن بصری کو جانتے ہیں آپ لوگ بہت مشہور تابئی ہیں بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ معبد الجہنی اس کا وہ امام حسن بصری کا شاگرد تھا لیکن شاگرد ہونے سے گارنٹی نہیں مل جاتی ہے کیا آپ حق پر ہی ہیں ہر انسان قدر اللہ تعالیٰ کی عملیوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہے پھیر سکتا ہے اس لیے اگر انسان کو حق ملے توحید اور سنت ملے اللہ کا شکر ادا کرے اس پر قائم رہے ثابت قدمی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہمارے بھی دعا کرتے تھے مقلب القلوف تبی الدلب اللہ دینی اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ اطحت کی توفیق دے ہمیشہ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں سب سے افضل ہیں لیکن ہمیشہ دعا کرتے تھے مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دین ہوا مصرف القلوب شرف قلبی اللہ تو کی توفیق دے اللہ توفیق نہیں دے گا تو آپ اطحت نہیں کر سکتے اسے اگر اعتعت ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ہی نے توفیق دیا ہے آپ کو اعتعت کرنے کی نیکی کرنے کی اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا شرک سے محفوظ رکھا برے کام سے محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو آئیے اللہ کا شکر ادا کیجیے امام حسن بشری اتنے مشہور امام محدث ان کا شاگرد گمراہ ہو گیا بھٹک گیا راستے سے کفر کے راستے کو اختیار کر لیا میں از بلّہ اس لیے کبھی انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو یہاں آ کر رہنے والا فلاں کشائیے تو نہیں کب انسان گمراہی مبتلا ہو جائے کوئی انسان نہیں جانتا اللہ نے ہر ایک کے لیے ہر چیز کو لکھ دیا ہے اس لیے کبھی انسان کو اس پر غرور گھمن نہیں کرنا چاہیے گمراہ ہو گیا انسان ہو تو دو تعبئی ہیں ایک کا نام حمید بن عبد الرحمٰن اور ایک کا نام یحیا بن یمور وہ کہتے جب اس نے یہ بات کہی کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کا اس نے انکار کر دیا اور سب یہ نئی نئی چیزیں ہیں تقدیر کا تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو کہہ رہے کہ ہم لوگ گھبرا گئے تو وہ کہتے کہ ہم دونوں مکہ گئے بعض روایتوں کے اندر آتا صحیح مسلم کہہ دی ہے بعض عبادتوں کے اندر آتا کہ حج کے لئے گئے وہ تو کی حج میں بھی بڑے بڑے علماء آتے ہیں اور صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے کی اور بعض عباعتوں کے اندر آتا ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے دونوں گئے بسرا سے کہاں جا رہے ہیں مکہ جا رہے ہیں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کتنا دور ہے بسرا سے مکہ کلو کلومیٹر ہوگا آن؟ آن؟ پندرہ سولہ سو کلو میٹر کہہ رہے ہیں صاحب ہمارے زاکر صاحب پندرہ سولہ سو کلو میٹر کہہ رہے پتہ نہیں مطلب کافی دور ہے رات میں بسرا ہے وہاں سے گئے ایک مسئلے کو پوچھنے کے لیے یہ دین کا علم ہے میرے بھائیوں ایک ایک مسئلے کے ایک ایک حدیث کے لیے صحیح کلومیٹر دور کا سفر کیا صحابہ نے ایک حدیث سننے کے لیے مسر جاتے تھے ایک حدیث سننے کے لیے رات اور ملک شام کا سفر کرتے تھے ان کو معلوم ہوتا کہ حدیث فلاں صاحب کو معلوم ہے ایک حدیث کے لیے وہاں جاتے ہم تو یہاں بیٹھ کر کے ایک منٹ کے اندر دسیوں حدیثیں سن لیتے ہیں پھر بھی وہ سالم کی قدر نہیں کرتے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے جی ہاں ایک مسئلہ کو پوچھنے کے لیے بسرا سے کہاں تھے مکے مکرمات ہیں کہ جا کر کے کسی صحابی سے ملاقات کریں گے تب پوچھیں گے حالانکہ یہ دونوں بھی بڑے عالم ہیں تابعی ہیں یحیا بن یمر اور کیا نام ہے حمید بن عبد الرحمٰن یہ دونوں بڑے تابعین میں سے صحیح مسلم ان کی حدیثیں موجود راوی ہیں حدیث کے یہ لیکن کہا کہ نہیں جا کر کسی صحابی سے پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں جی ہاں کہنے کہ ہم لوگ جب مکہ میں داخل ہوئے مسجد حرام میں داخل ہو تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نکلتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا دروازے پر مسجد حرام کے ہم نے جا کر کے ان سے ملاقات کی سلام کیا مسافہ کیا تو ہم نے کہا کہ ہم بسرا سے آئے ہوئے ہیں اور وہاں ایک آدمی پیدا ہوا ہے وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جا کے تم کہہ دینا کہ میں ایسے لوگوں سے بری ہوں وہ ہم برآ وہ منی اور وہ لوگ بھی مجھ سے بری ہیں ہم نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان, سے ان کا ہم سے کوئی تعلق ہے ہم ان سے بری وہ ہم سے بری ہیں اور جا کے کہہ دینا کہ اگر تم اہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو بھی اللہ تعالی قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا اہوت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے اللہ کی راہ میں کتنی بھی نیکیاں کر لو نماز روزے حجذکت ہر مسئلے پر عمل کر لو ہر گناہ کو چھوڑ دو لیکن اگر تم نے تقدیر کا انکار کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام نیکیوں کو کچھ بھی قبول نہیں کرے گا جا کے ان سے کہہ دینا کہ میں ایسے لوگوں سے بر ہوں جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں تو ایمان کے ارکان میں سے ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا ہم صاحب ایمان ہوں گے ہی نہیں اگر تقدیر پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا نام اہل ایمان ہوں گے لہذا تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بنیادی رکن ہے جو ایمان کے ارکان میں داخل ہے اس مسئلے میں احادیث کے اندر بہت زیادہ کریت کرنے سے بہت زیادہ جدال کرنے سے لڑائی جھگڑا کرنے سے بحث و مناقشہ کرنے سے منع کیا گیا کیوں اس لئے کہ تقدیر کا تعلق کس سے ہے غیب سے ہے تقدیر کا تعلق کس سے ہے غیب سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری تقدیر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے غیب سے تعلق اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں نمبر دو یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے کہ ہماری تقدیر میں فلاں کی تقدی میں کیا لکھا ہے جب اس کے بارے میں ہمارے پاس علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں کریدنا اس کے بارے میں مناطشہ کرنا رائے کرنا جھگڑا کرنا مجادلہ کرنا کیسے جائز ہوگا سورن ترمیزی کے حدیث ہے ابن معذہ کی حدیث ہے اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیش کے رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب کرام تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کس کے بارے میں تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو جب آپ نے ان کی گفتگو سنی تو آپ ناراض ہو گئے اور اس لئے ناراض ہوئے گئے کہ آپ کے رسار مبارک میں انار نے چھوڑ دیا گیا ہے انار سرخ ہوتا ہے نا آپ کے رسار مبارک تم سرخ ہو گئے غصے کے یہ تعبیر ہوتی ہے کہ آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں کیا تم کو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے کیا تم لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اس مسئلے کے اندر اختلاف کرو آپس میں مجادلہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے عبداللہ بن عمر امر بن آس فرماتے ہیں کہ میں جس مجلس کے اندر بھی حاضر نہیں ہوتا تھا مجھے بہت افسوس ہوتا تھا صاعق کرام کی کسی بھی دینی مجلس کے اندر جب میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا یہ واحد مجلس ہے جس میں نہ حاضر ہونے پر مجھے فخر ہے کہ میں اس میں حاضر نہیں ہُوا الحمد للہ کیوں اس لیے کہ ان میں حاضر ہونے والوں پر آپ نے ناراضگی ظاہر فرمائی اس لیے میں خوش ہوں کہ اس مجلس کے اندر میں حاضر نہیں ہوا جس مجلس میں لوگ تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے مناقشہ کر رہے تھے تو تقدیر کے بارے میں مناقشہ کرنے سے منع کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کے بارے میں رائے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے انسان کو یہ اس کا تعلق ایمان سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے ایمان ہے کہ تقدیر ہے ہماری اور اس کے علاوہ بہت زیادہ تفصیل میں اور ڈیپ اور گہرائی میں اور بہت زیادہ اس کے بارے میں مناقشہ کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے اور پھر انشاءاللہ آگے کتاب کے اندر بھی تقدیر کے بہت سارے مسائل بیان کریں گے لیکن کچھ باتیں جو بنیادی ہیں تقدیر کے تعلق سے وہ بیان کرنا تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور تقدیر کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہمارے لیے قضا اور قدر کہا جاتا ہے اس کو تقدیر ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو قضا اور قدر کہا جاتا ہے قضا اور قدر دو لفظ ہے لیکن دونوں کا معنی اور مطلب ایک ہی ہے قضا کے معنی ہوتے ہیں بنانے کے حکم اور فیصلہ کرنے کے قدر کے معنی ہوتے اندازہ کرنے کے تو لغت کے اعتبار سے فرق ہے لیکن معنی اور شریعت کی اصلاح میں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے کوئی آپ سے پوچھے قضا قدر کی بات کرتے ہو تقدیر کی بات کرتے ہو تقدیر کا کیا مطلب ہے کیا آپ اس کا جواب دیں گے اس کا جواب اس طریقے دیں گے کہ دیکھیے تقدیر کا مطلب ہے نمبر ایک کہ اللہ رب العالمین کو ہر شروع سے لے کر کے اور ازل سے ابد تک کوئی چیز ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ہوگی تو کیسے ہوگی پوری تفصیل پوری جزیات کا اللہ اربلام کو علم ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ کا علم ازلی اور ابدی شروع سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور آخر تک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ ہر غلام کا علم ٹھیک ہے یہ پہلی چیز ہو گئی دوسری چیز کیا ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز لکھ دی لوہے محفوظ میں ہر چیز کہاں لکھ دی لوہے محفوظ میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو لکھ دیا یہ دوسری چیز ہو گئی تیسری چیز کیا ہوئی اللہ رب العالمین کی مشیت سے وہ چیز ہوگی اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو وہ چیز نہیں ہوگی نمبر چار اللہ رب العالمین نے اس چیز کو پیدا کیا اور اس چیز کے کرنے کے لیے اسباب بھی پیدا کیا اس کو تقدیر کہا جاتا ہے تو آپ اسے بتائیں گے کہ تقدیر کے اندر چار چیزیں ہیں یا تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے اللہ نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو لہ محفوظ میں لکھ دیا نمبر تین اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے نمبر چار اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو بھی اللہ نے پیدا کیا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اسباب پیدا کیے اور اسباب اس آدمی کے لیے مہیا کیے یہ چار چیزیں تقدیر کے اندر آتی اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ تقدیر کے چار مراتب ہیں کتنے مراتب ہیں چار اس کے مراتب ہیں چار سیڑھیاں سمجھ لیجئے پہلی سیڑھی کیا ہو گئی پہلا مرتبہ کیا ہو گیا جی علم بھائی ابھی تو بتایا نا علم یہ بنیاد ہے علم اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا علم کے مطابق فیصلہ کیا نا آدمی جو بھی فتویٰ دیتا ہے علم کے مطابق دیتا ہے جج فیصلہ کرتا ہے علم کے مطابق اور پڑھائی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو علم کے مطابق اللہ حرب العامن نے سب کی تقدی لکھی سب کا فیصلہ لکھا تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے کیا ہے اللہ رب العامین کا ہر چیز کا جاننا اور اس کی بے شمار دلیلیں قرآن کے اندر امن اللہ اما تامل علیم جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے بہت ساری آئےتیں جن میں اللہ رب العالمین اس بات کو بیان کیا نمبر دو میں نے کیا بتایا تھا لکھنا ابھی حدیث صاحب کے سامنے میں نے پڑھی تھی نا حضرت واد ابن سامد نے کیا فرمایا تھا اپنے بیٹے سے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اسے کہا لکھ دو تو اس قلم نے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے سب کی تبدیل لکھ دی سب کا فیصلہ اس قلم نے لکھ دیا قرآن نبی اللہ نے بیان کیا ہے جانتے کہ اللہ رب کو جو کچھ آسمانوں میں, زمینوں میں ہے اللہ رب کو سب کا علم ہے ان ذلك لفی کتاب اور یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کتاب اللہ محفوظ کے اندر ان ندا اللہ سر اور یہ چیز اللہ رب پر بہت آسان ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول کے حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العمین نے طب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض الف الفسنا پچاس ہزار سال پہلے آسمان اور زمین کی تخلیق سے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ حرب العالمین نے ہر, ہر مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا آسمان زمین کی تخلیق نہیں ہوئی تھی ان کو نہیں پیدا کیا گیا تو اس سے پہلے اللہ حرب العالمین نے اس زمین پر پیدا ہونے والی ہر مخلوق چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو چاہے جناتوں سے ہو چاہے جانوروں سے ہو چاہے درخت سے ہو چاہے چرند و پرند سے ہو دنیا کی کسی بھی مخلوق اور چیز سے تعلق ہو سب کی تقدیر کو اللہ اقبام نے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا تو اللہ رب العالمی نے اپنے علم کے مطابق ہر ایک کی تقدیر لکھ دی یہ دوسری چیز ہوگی لکھنا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لکھا کرو جو کہتے ہیں نا سب ختم ہو جائے گا کل پوچھوں گا نہیں بتا پائیں گے آپ لوگ کل ہی بھول جائیں گے سب اسی لیے بتاتے تھے علماء کہ آپ کا جو علم ہے اس کو کیا نام ہے کیسے آپ مقید رکھیں گے محفوظ رکھیں گے ایک تو آپ سی اپنے دماغ میں محفوظ رکھیں دوسرے لکھ لیں کیا کر لیں اس کو لکھ لیں لکھیں گے تب وہ محفوظ رہے گا ورنہ بھی ایک گھنٹے بعد پوچھوں گا بھول جائیں گے آپ لوگ نہیں بتا پائیں گے مجھے پورا یقین ہے بہت سعکا تھا بتا نہیں بتا پائیں گے ہم سنتے ہیں چلے جاتے ہیں بے چارہ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے کچھ نہیں مزاج ہی نہیں ہمارا لکھنے پڑھنے کا علم حاصل کرنے کا آئیں گے سنیں گے سن کر کے چلے جائیں گے خلاص کی کہانی ختم ہوگی پھر پھر اگلے ہفتے آئیں گے پھر کل آئیں گے پھر پرسوں آئیں گے یہی کہانی ہماری روٹین چل رہی وہی چیز بار بار بتاتے ہیں پھر بھی لوگوں کی یاد نہیں رہ جاتا اس کو نوٹ رکھیے ایک دفتر رکھیے اللہ نے ہر چیز لکھی اس میں ہمارے عبرت اور نصیحت ہے اللہ رباب میں بھولنے والا نہیں تھا اللہ نے ہم کو نصیحت دیا ہم کو عبرت اور نصیحت کے طور پر ہمیں اللہ نے تعلیم دی کہ لکھ لو اس کو کسی کو قرض دو اس کو بھی لو کیوں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اللہ نکھلے کی بنا پر ہوتا ہے اللہ رب الامی نے سب سے بڑی آیت قرض سے متعلق ہی اتاری ہے آیت دین کہتے ہیں اس کو سورہ بقرہ کے اندر سب سے بڑی آیت پورے ایک پیج کی آیت ہے ہے نا احمد اور عبداللہ دونوں بتائیں گے یاد کیوں کی نہیں آئے آیت یاد ہے نظمانی جی ہاں یاد ہوگی کیوں نہیں یاد ہے نہ یاد ہے کہہ رہے دیکھیے عبداللہ کو یاد ہے ماشاء اللہ پورے ایک پیج کیا ہے یہ اس میں دین اور قرض سے متعلق اللہ نے بیان کیا کہ اس کو لکھ لو گواہ بنا لو تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو جی ہاں تو لکھنے سے ساری باتیں یاد رہتی ہیں ایک تو دماغ یاد رکھتا ہے اور لکھنے سے بات یاد رہتی ہے تو لوہے محفوظ میں اللہ ہر غلامی نے سب کو لکھ دیا تیسری چیز میں نے کیا بتائی مشیت اللہ تعالی چاہے گا تب ہوگا نہیں چاہے گا تو ہوگا نہیں ہوگا او ماتاشاء اللہ <انشاءاللہ> جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی چاہے گا ایک آدمی ہمارے نبی کے پاس تشریف لایا اور اس نے کہا کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا تمہارے نبی نے کیا فرمایا تو بہت برے خطیب ہو. وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا اللہ کی مشیت ہوگی تب ہوگا ہم تو سب چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے بیٹے ایک دم کامیاب ہوں سب ڈاکٹر بنے انجینئر بنے عالم بنے محدث بنے سب بزنس مین بنے ہم بھی ایک دم زبدست بڑی بڑھیا گاڑی ہو بہترین بیوی ہو اور جو ہے کیا نام ہے بہترین محل ہو سب کچھ ہو کیا ہوتا ہے کچھ کو ملتا ہے کچھ کو نہیں ملتا ہے انسان چاہتا عماں تشاون اللہ ان شاء ہمارے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ چاہے گا تب ہوگا تو یہ مشیت یہ تقدیر کا تیسرا مرتبہ اور تیسرا زینہ اور تیسری سیڑھی ہے مشیت اللہ کی اللہ کی مشیت یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا تب ہوا چوتھی چیز کیا میں نے بتائی اس کو پیدا کرنا اس کے لیے اسباب پیدا کرنا اگر وہ چیز لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے لہذا اسباب پیدا کرنا یہ بھی تقدیر کے اندر شامل اور داخل ہے یہ بھی تقدیر کے اندر شامل ہے اب اس کو میں مثال سمجھا دوں آپ لوگوں کو ایک بچہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا کہ بچہ امتحان میں کامیاب ہوگا یہ اس کی تقدیر ہے امتحان میں کامیابی ہمیں نہیں معلوم ہے آپ کو بھی نہیں معلوم کسی کو نہیں معلوم لیکن اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے یہ تقدیر ہے کہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا ہو گیا جو بچہ اب آئیے جو چار چیزیں بتایا ہوں میں اس کو اس بار آپ فٹ کیجئے اللہ رب العالمین نے علم کے مطابق اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا لوہے محفوظ میں لکھ دیا کہ بچہ کامیاب ہوگا نمبر تین اللہ تعالی نے چاہا اس کے لیے کامیابی تب وہ کامیاب ہو گیا نمبر چار کیا ہوا اللہ نے اس بچے کو بھی پیدا کیا اور اس کو محنت کرنے کی توفیق دی اسباب پیدا کیے اور پھر وہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا بات واضح ہو گئی کہ نہیں واضح ہو گئی یہ ہے تقدیر میروائیوں اللہ تعالیٰ کا علم پھر اللہ تعالیٰ کا اس کا لکھنا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا چاہنا اور اللہ ہر غلامین کا اس چیز کو پیدا کرنا ہم جو عمل کرتے سب مخلوق ہے اللہ نے پیدا کیا اللہ کی مشیت کے ساتھ یہ ہوا ہے اللہ کہتا ہے اللہ کو ہمات عملون اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہم جو محنت کرتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو صدقات و خیرات کرتے ہیں اور جو تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں یہ سب اللہ ہر عامین نے پیدا کیا اللہ کی مشیت کے ساتھ ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ قضا اور قدر اور تبدیل کا یہ مسئلہ ہے کوئی آپ آپ سے پوچھے کہ ہمیشہ تبدیل تقدیر کی بات کرتے ہو کیا مطلب تبدیل تو آپ اس کو بتائیے یہ تقدیر کا مطلب یہ کہ اللہ رب العامین نے اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ کیا اسے لکھ دیا اللہ نے چاہا تو ہوا اور اللہ رب نے اس کے لیے اسباب بھی پیدا کیا اور جس کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا تو اس کو بھی لکھا اللہ رب العامین اس کو بھی پیدا کیا اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو تقدیر کہا جاتا ہے تو اس پر ہمارا جو ہے ایمان ہونا چاہیے اس پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ کیا ہے مسلمان نہیں ہوتا ہے اب ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے پہلی بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے کچھ چیزیں مطلوب ہیں شرعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے دین کا حکم ہے کچھ چیزیں ہم سے مطلوب ہیں کچھ چیزیں ہونے سے پہلے ٹھیک ہے جیسے ہم کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں معلوم تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے تعلق سے سب سے پہلے ہمیں اللہ پر توقل کرنا چاہیے ٹھیک ہے نمبر دو ہمیں اسباب تلاش کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اسباب تلاش کیجئے اللہ نے اسباب بھی پیدا کیا یہ بھی آپ کی تقدیب میں شامل اور داخل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں نفع دے اس کے لیے تم محنت کرو کوشش کرو وسط اللہ تعالیٰ سے مز طلب کرو ولا تاجد اور ہاتھ پاؤں کٹا کے نہ بیٹھ جاؤ ہاتھ پاؤں کٹا کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ جو لکھا ہوگا وہی ملے گا جو لکھا ہوگا وہی ہوگا نہیں اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہوگا لیکن اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے لیے کرو گے تب وہ چیز ہوگی شادی کرو گے تب بچہ پیدا ہوگا دیوار سے بچہ آئے گا یا نیچے زمین سے بچہ پیدا ہوگا یا پہاڑ سے بچہ اللہ تعالی حاضر کرے گا شادی کریں گے تب بچہ پیدا ہوگا نا لیکن ہو سکتا ہے شادی کرنے کے بعد بھی نہ پیدا ہو کہ نہیں ہو سکتا ہے. کتنے لوگ شادی ہیں شادی ہے چالیس سال کا عرصہ گزر گیا ان کے پاس اولاد نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوئی اللہ نہیں لکھا تھا آپ اسباب اختیار کیجئے اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا تو ہاتھ پاؤں کٹا کے نہ بیٹھ جاؤ کہ لکھا ہوگا تو ملے گا نہیں لکھا ہوگا تو کیا کرنے کی ضرورت ہے تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے ارے بھائی لکھ دیا لیکن آپ کو بتایا کہ کی کیا ہم نے لکھا ہے کسی کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم پھر آپ کیوں سوچتے ہیں کہ میری تقدیر میں یہ بات لکھی ہے آپ اچھی چیز کو نہیں سوچتے آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں سب سے جو ہے دیندار انسان بنوں گا اللہ نے میرے لیے لکھا میں زیادہ مالدار بنوں گا اللہ کی رام سدکات کو خیرات کروں گا آپ یہ کیوں نہیں سوچتے تو اس طریقے سے کوئی چیز واقع ہونے سے پہلے نمبر ایک اللہ پر توکل نمبر دو اسباب آپ کو اختیار کرنا ہے نمبر تین اللہ کے بارے میں حسن زند رکھنا اچھا گمان یہ نہیں کہ یار بزنس کروں گا فیل ہو جاؤں گا ناکام ہو جاؤں گا یہ ہو جاؤں گا وہ نہیں عمرہ کرنے جانا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا گاڑی کا یار مت جاؤ عمرہ کرنے کے نہیں اس نے ضم رکھے کہ ان شاء اللہ ضرور آپ عمرہ کریں گے اللہ آپ کو توفیق دے گا شادی کر لوں گا یار نہ کام ہو جاؤں گا طلاق ہو جائے گی پتہ آج ہمارے نوجوان شادی سے بھاگ رہے ہیں نا بہت سارے نوجوان شادی نہیں کرنا چاہتے یار پتا نہیں اس کا ہم برداشت کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے کیا ہوگا کیسی بیوی ملے گی اس کا مزاج کیا ہوگا کیسا ہوگا لوگ نہیں شادی کرنا چاہتے حسنِ ضم رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ محبت کی مثال قائم کرے گا آپ کے ذریعے کہ آپ لوگوں کے لیے مثال بن جائیں گے انسان ہمیشہ حسنِ ضم رکھے اچھی امید رکھے اللہ کے سر صلاح کے حدیث اللہ حسنب اللہ کہ تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زم رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ضم رکھیں گے پازیٹیو سوچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی پازیٹو سوچے گا آپ کے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیز انسان کرنا چاہیے اب اگر کوئی چیز واقع ہو گئی ہے کوئی چیز آپ کے ساتھ آ گئی اب جو چیز آپ کے ساتھ واقع ہوگی اس کی دو قسم ہے یا تو آپ کے لیے کوئی مصیبت ہے کوئی تکلیف ہے کوئی رنج ہے کوئی بھی فقر و فاقہ ہے بیماری ہے کوئی بھی چیز ہے اب اس کے بارے ہم کو کیا کرنا ہے نمبر ایک اس کے بارے میں صبر کرنا ہے کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے نمبر دو اس چیز کو ہمیں کم کرنے کی کوشش کرنا آپ بیمار ہو گئے آپ جا کے علاج اللہ نے بیماری بھی لکھی ہے شفا بھی لکھا ہے اللہ نے بیماری نازل کی دوا بھی نازل کیا ہے کہ فلاں مرد کی دوا فلاں مرض کی دوا اللہ نے اس کو بھی نازل کیا تو یہ نہیں کہ بھائی ہم بیمار ہو گئے تو خلاص قسمت میں صبر کر لو نہیں جا کے بیماری کا دعا کیجئے جا کے آپ علاج کیجئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو شفا ملے تندرست رہیں گے تبھی تو نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے جب بیماری رہیں گے تو کہاں سے روزہ رکھیں گے کہاں سے نماز پڑھیں گے اللہ کے دن پر کیسے عمل کریں گے فخر و فاقہ ہے غربت ہے مالداری نہیں ہے نوکری نہیں ہے نہ ڈھونڈیں آپ تو کہاں سے مالداری آئے گی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس مال آئے اللہ کے خیر کے لیے خیر کا کام ہو اللہ کی میں آپ خرچ کیجیے جب مال ہی نہیں تو کہاں سے خرچ کریں گے دوسروں کے سامنے تو ہاتھ گے کا دو, کپڑے کا سفر کا خرچ دے دو تو اللہ ابامین چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کوشش کیجئے ٹھیک ہے اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کیجئے یہ کیا ہے یہ دوسری چیز ہے نمبر تین اللہ ابرامن کی ذات سے مایوس نہ ہوں اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں جزا فضا نہ کریں اور اس طریقے سے کیا نام ہے مایوسی کا شکار نہ ہو آپ کہ بھئی میں تو بیمار ہمیشہ بیمار رہتا ہوں میں تو میں نے بہت کوشش کر لیا مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی ہے مجھے نوکری نہیں ملے گی میں نے بہت بزنس کر لیا بزنس نہیں کر پاؤں گا میں نہیں اللہ کی ذات سے معاوس نہ ہوں آپ کوشش جاری رکھیں آپ جو بھی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا عظر دے گا اگر آپ بزنس میں ناکام ہو گئے مان لیجئے آپ کی محنت رائے گا نہیں گئی ہے آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اسباب اختیار کیا وہ بزنس جو حلال ہے وہ اس کو آپ نے کیا ناکام ہو گیا صبر کریں۔ اور یہ جو آپ نے پوری محنت کی پورا پیسہ لگایا اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو عزر دے گا اگر آپ کی نیت درست تھی تو اگر آپ کی نیت ٹھیک تھی تو اگر برا بزنس کر رہے تھے حرام کام کا تو تو گناہ ہوگا لیکن اگر حلال بزنس کیا اور اس لیے کر رہے تھے کہ مالداری آئے گی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے آپ کو نقصان ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی کرے گا اجر و ثواب کے ذریعے اور اللہ عبامین آپ کو اجر ثواب کرے گا وہ آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی اگر سے آپ کا بزنس ناکام ہو گیا لیکن جو آپ نے محنت کی اس محنت کا لاہر براہن آپ کو فل دے گا اس محنت کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا تو کیا آپ نے اچھی محنت کی جو مطلوب ہے شریعت کے اندر ٹھیک ہے تین چیز ہوگی چوتھی چیز یہ کہ زمانے کو تقدیر کو غالی نہ دیں برا نہ کہیں ٹھیک ہے تقدیر کو یا زمانے کا ہمارا زمانہ یہ اسی ہے میری قسمت یہ اسی ہے انسان زمانے کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو گالی دینا شروع کر دیتے اللہ کے رسور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے ابن آدم انسان تکلیف دیتا ہے یب الدہر وہ زمانے کو گالی دیتا ہے وہ انت دار میں ہی زمانہ بی دعی میرے ہی ہاتھ میں حکم ہے اخلب الل و میں ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا رہتا رات لانا دن لے جانا دن کا لانا رات کا لے جانا کس کے ہاتھ میں رات اور دن کے بدلنے سے زمانہ بدلتا ہے وقت بدلتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے تو زمانہ اللہ رب العامن کے ہاتھ میں لہٰذا آپ زمانے گالی دیتے ہوئے کہ اللہ رب العامن گالی دیتا اللہ کو تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ صحیح راستے سے بھٹک رہا ہے اس لیے تکلیف ہوتی ہے انہیں اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے اللہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تکلیف اس لیے ہوتی کہ ایک بندہ اللہ کے راستے سے صحیح راستے سے بٹک رہا ہے اس کا ایمان ہونا چاہیے صبر کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے تو وہ کرنے کے بجائے زمانے ہی کو گالی دیتا ہے اپنے آپ کو نہیں کوستا زمانے کو گالی دیتا ہے تو زمانے کو گالی دینا یہ گویا کہ اللہ رب العالمین گالی دینا زمانہ کا پیدا کرنے والا رات دن کا بنانے والا اللہ رب العالمین تو یہ چار چیزیں ہونی چاہیے اگر کوئی مصیبت آئے کوئی رنج اور تکلیف آئے نمبر ایک ہم صبر کریں نمبر دو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اگر موت ہے تو اس کو انسان دور نہیں کر سکتا ہے کوئی چیزیں ایسی جس کو انسان دور نہیں کر سکتا اس پر آپ کو راضی رہنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ اسی کے اندر ہمارے لیے خیر ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی چیز جس کو آپ دور کر سکتے ہیں بیماری ہے یا اس طریقے سے فقر و فاقہ ہے کوئی چیز ہے اولاد نہیں ہو رہی آپ دوا کرائیے اللہ سے دوا بھی کیجئے دوا بھی کرائیے آپ اس کو دور کر سکتے ہیں اللہ نے اپنے والمین ہوگا تو آپ کو دعا کے ذریعے سے اللہ رب فضل سے آپ کو اولاد دے گا تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے اللہ کی ذات سے مایوس رام نمبر تین نمبر چار زمانے کو گالی نہ دیں زمانے کو برا نہ کہیں زمانے کو برا کہنا اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کو گالی دینے کے برادف ہے کیونکہ زمانے کا خالق اللہ حرکت چار چیزیں کرنا اگر مصیبت پہنچتی ہے اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نمبر دو جس کے ذریعے سے وہ نعمت آپ کو ملی اس کا بھی شکر ادا کیجیے اللہ کا جی سب شکر اللہ وسلم شکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کسی کے ذریعے سے آپ کو نوکری مل گئی کسی کی سفارش سے آپ کا کو کوئی کام ہو گیا اللہ کا سب سے پہلے شکر کیونکہ اللہ ہی نے یہ مقرر کیا نمبر دو اس بندے کا شکر کیونکہ اس بندے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے وہ کام آپ کے لیے کرایا اللہ نے اس کو سبب بنایا سبب بھی تقدیر میں شامل ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کیجئے اور جو جس کے ذریعے سے وہ چیز آپ کو ملے اس آدمی کا بھی اس بندے کا بھی آپ شکر ادا کیجئے شکر ادا کرنے سے اللہ رب العامن کی جو نعمت ہے وہ کیا رہے گی برقرار رہے گی اگر شکر نہیں ادا کریں گے نعمت ختم ہو جائے گی تیسری چیز کیا ہے اس نعمت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں اللہ نے مال دیا اس لیے نہیں کہ جا کر کے عیاشی کریں گناہ کریں اللہ نے صحت دی اس لیے نہیں کہ جا کر کے گناہ کا کام کریں اللہ نے آپ کو مال دیا مال کو اپنے اوپر خرچ کیجئے بال بچوں پر خرچ کیجیے اہل ویال پر والدین پر رشتہ داروں پر اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کیجئے جو اللہ کی راہ وہاں پر خرچ کیجیے تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کا شکر جس کے ذریعے سے ملے اس کا شکر آپ ادا کریں نمبر تین اس نعمت کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آپ استعمال کریں ٹھیک ہے یہ ہے اگر کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے اور اگر آپ کے ذریعے سے خیر کا کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دیا اور اس خیر کے کام کو نبی کی سنت اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں تبھی اللہ رب العالمین اس کو اس قبول قبول کرے گا جیسے نماز پڑھنے کی توفیق آپ کو ملتی ہے تو یہ کون توفیق دے رہا ہے وما توفیقی اللہ اللہ کی طرف توفیق اللہ کا شکر ادا کیجیے خیر کا کام اگر آپ سے ہو رہا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے اور اس خیر کے کام کو نبی کی سنت کے طریقے کے مطابق کیجیے اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نماز پڑھیں گے نبی کے طریقے سے ہڑ کر کے روزہ رکھیں گے ابراہ کریں گے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا تو نبی کے طریقے پر آپ کو عمل کرنا ہے مانا امن عمل اللہ علیہ فبار جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت ہر کر کے ہے کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رد کر دے گا اور اگر کوئی گناہ سرد ہو جائے آپ سے ہم سے فوراً توبہ کریں اس گناہ کو چھوڑ دیں اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور گناہ اگر ہو جاتا ہے تو اسے توبہ کرتے نیکی پر مدعمت پرت اور اللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرما اور اگر گناہ ہوتا ہے نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی ماں باپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے جھوٹ بول جاتے ہیں اور کوئی گناہ ہو جاتا ہے فوراً اس کو چھوڑیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے یہ اہل ایمان کی خوبی ہے کہ جب ان سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے فوراً توبہ کرتے گناہوں پر اشرار نہیں کرتے چھوٹے گناہ پر اشرار کرنا چھوٹے گناہ کو بڑا بنا دیتا ہے اس لیے اہل ایمان گناہوں پر اشرار نہیں کرتے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیتے تو یہ چیز ہماری ہونی چاہیے ایک مسئلہ رہ گیا ہے جس کا جاننا ضروری ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھی اور بری تقدیر تو کیا تقدیر بری بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی پھر بری کیوں کہتے ہیں اللہ کے سلو کی حدیث ہے کہ الخیر اللہ ارب ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے وہ لئی سر ولح و شر ول کی روایت ہے اور شر تیری طرف سے نہیں ہے تیری طرف شر کی نسبت نہیں کی جائے گی تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر کیا مطلب اس کا بری تقدیر اچھی تقدیر تو معلوم ہوگی اچھی بیوی اچھی روزی اچھا گھر اچھا محل اور اچھے صحبت اور دین کا علم جو اچھی چیزیں ہیں وہ تو ہم کو معلوم ہے لیکن بری تقدیر کا مطلب کیا ہے کیوں بری تقدیر کہا گیا بری تقدیر کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناؤز باللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی یہ جس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے کہا گیا یہ ورنہ فیصلے کے لحاظ سے اس میں کوئی شر نہیں ہے بات میں نا اللہ رب العالمین نے علم کے مطابق فیصلہ کیا اس کو لکھ دیا اور اس کے ساتھ ہوا بھی وہ تو یہ جو اللہ نے فیصلہ کیا یہ علم کے مطابق اس میں کوئی شر نہیں ہے لیکن جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس کو دیکھ کر کے شر کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو گئی ورنہ اس کے اندر شر نہیں ہے آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے نئی بات سمجھائیے مثال سے سمجھیے آپ جاتے ہیں عدالت میں دو فریق ایک کے حق میں جج فیصلہ کرتا ہے اور ایک حق میں فیصلہ نہیں آتا ہے تو جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا وہ فیصلہ اس کا شر ہے है? فیصلہ شر نہیں اس کا حق ہی نہیں تھا وہ زمین ہے زمین کے بارے میں دو لوگ لڑ رہے ہیں زمین کسی ایک کی ہوگی یا دونوں کی ہوگی دونوں کا مقدمہ چل رہا ہے جج نے فیصلہ کیا بھی زمین فلاں سہار کی ہے دوسرے آدمی کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو کیا اس کا جو فیصلہ ہوا سر ہے نہیں اس کا فیصلہ سر نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ اس کا مستحق ہی نہیں ہے اس کا حق ہی نہیں رکھتا ہے وہ اس کے لیے شر نہیں ہے وہ فیصلے میں شر نہیں ہے کیونکہ اس کا حق نہیں رکھتا ہے امتحان ہوا بچہ امتحان میں فیل ہو گیا اب اس میں کیا نام ہے عالم کا ممتن ممتح کو آپ قصروا کو ٹھہرائیں گے کہ ممتح نے اس کے حق میں برا فیصلہ کر دیا جب بچے نے لکھا ہی نہیں تو کیسے ہے وہ حق وہ رکھتا ہے پاس ہونے کا حق رکھے گا پاس ہونے کا نہیں رکھے گا تو شر نہیں ہے اس کا فیصلہ کیونکہ وہ اسی کا مستحق ہے شر نہیں ہے تو اللہ رب العالمی نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی شر نہیں ہے وہ شر نسبی ہے اس آدمی کے لحاظ سے کہہ دیا جاتا کہ بھائی چلو باپ کی وفات ہوگی شوہر کی افات ہوگی اب وہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کا کون ہوگا یہ اس لحاظ سے انسان اس کو شر کہہ دیتا ہے ورنہ اللہ رب برامین کے فیصلے میں کوئی شر نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فیصلہ کیا اللہ ابراہین جاننے والا ہے اللہ حکیم حکمت کے لحاظ سے کیا ہے ہو سکتا ہے بعد میں وہ انسان کفر کا راستہ اختیار کر لیتا اللہ بہتر جانتا ہے. اسے اللہ, اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ آسان تک رہ شہر وا خیر الکو ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھو اسی میں تمہارے لیے خیر ہو اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دیا تھا بھلائی تھی اس میں ہاں؟ بھلائی تھی ظاہر میں نہیں بھلائی تھی ہنستے خزیر نے بچے کو قتل کر دیا قتل کرنا اچھا ہے کہ برا ہے یہ برا ہے نا لیکن قتل کرنے ہی میں خیر تھا کیوں خیر ہو گیا کیونکہ بچہ جب بڑا ہوتا تو ماں باپ کے لیے کفر کا ذریعہ بن جاتا اس کے پیار محبت میں ماں باپ لوگ ایمان کو چھوڑ دیتے کفر اور شرک راستہ اختیار کر لیتے اللہ رب العالمین وہی کے ذریعے سے خزیر اسلام ہوتا ہے کشتی توڑ دیا بظاہر نقصان اس کے اندر لیکن اسی کے اندر بہتری تھی کیونکہ کشتی بچ گئی جو مسکین لوگ تھے ظالم بادشاہ نے کشتی نہیں لیا اور مسکین لوگ اس کو استعمال کرتے تھے ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا تو اللہ اربراہین جو فیصلہ کرتا ہے اللہ برامین بڑی حکمتوں والا ہے حکمت کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے اگر بیماری نہ ہو موت نہ ہو یہ ساری پریشانی نہ تو کون اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا یہ بچھو اور یہ زہریلے جانور یہ انسان کے لحاظ سے شر ہیں لیکن اللہ ہر براہین نے خیر کے ان کو پیدا کیا بیماری آتی ہے بیماری شر ہے لگتا ہے لیکن اللہ اربامین اس بیماری کے ذریعے سے بیمار کی گناہوں کو مٹاتا ہے اس کے درجات بلند کرتا ہے آپ بیمار کی یاد کرنے جاتے تو آپ کو اللہ رب اللہ عجر بھی دیتا ہے تو کتنا فائدہ اس کے اندر ہو گیا اس کے لیے عبرت اور نصیحت بھی ہوتی ہے وہ صحت کی قدر بھی کرتا ہے کتنا فائدہ اس کے لیے ہو گیا ایک دو فائدہ ہوا بہت سارا فائدہ ہو تو اللہ اربرامین نے جو کچھ بھی کیا ہے کیا کیا ہے حکمت کے لیے کیا ہے سب مالدار ہو جائیں گے تو آپ کا کام کون کرے گا گھر میں آ کر کے آپ کے برتن کون دھلے گا سب مالدار ہو جائیں گے آپ کی بیوی تو آرام کر رہی ہیں آپ نے ایک نوکر لگا کے رکھا گھر میں آتا ہے بےچارا برتن دھل کے چلا جاتا ہے صفائی کر کے اچھی بات ہے اگر آپ سب کے پاس پیسہ آ جائے گا تو گھر میں کون, کون کام کرے گا کوئی کرے گا دنیا کا نظام چلے گا ہاں؟ نہیں چلے گا دنیا کا نظام اللہ رب نے حکمتوں کے لیے کیا تو یہ اس لیے نہ سوچیں کہ بھئی تقدیر میں کیا ہمارے لیے اسی لکھا نہیں اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ دنیا پیدا کی ہے ہمیں حکمتوں کا علم بھی نہیں ہے کتنی ساری حکمتیں اللہ کے ایک کام کے اندر ہوتی ہیں ہم نہیں ان کو گن سکتے ہم ان کو نہیں بتا سکتے جی ہاں ایک انسان زنا کرتا دنیا کے اندر اس کو سدا مل جاتی ہے اگر اسلامی قانون ہو بظاہر تو یہ بھائی کہ اس کو صدا ملے گی شر ہے اس کے لیے لیکن اسی میں اس کے لیے خیر ہے یہ دنیا میں سزا ملے گی میں نہیں ملے گی نمبر ایک دوسروں کی نبرت اور نصیحت ہے کوئی دوسرا اس کے قریب نہ جائے ورنہ تمہیں بھی سزا دی جائے گی عزتیں محفوظ رکھ دی جائیں گی اے سب کی کوئی کسی کی عزت سے کھلواؤ نہ کرے وہ خود اس کے لیے نصیحت ہے تاکہ وہ بھی نہ جائے کبھی دوبارہ اس کے پاس تو اس لیے اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اللہ کے فیصلے میں کوئی شر نہیں ہے یہ انسان کے لحاظ سے کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہو ہمارے نبی کے والد کی فات کب ہوئی تھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے چار سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہوا 6 سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا یتیم کی زندگی گزاری کوئی جانتا تھا کہ یتیم ہیں دنیا کے سردار بنیں گے آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ماں باپ ان کے نہیں ہیں لیکن ماشاءاللہ اللہ جو ہے بہت کامیاب ہیں بہت زیادہ کامیاب ہیں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے ایک صاحب آئے تھے ہاں ہمارے کا نام ندیم بھائی ہندوستان سے دھنباد کے علاقے کے جھارکھنڈ کے علاقے کے ان کے پاس جو ہے ایک صاحب ہیں ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا بچپن ہی میں ان کی خالہ نے پالا یا ان کے چچا نے پالا تو اللہ نے ان کو بہت مال دیا انہوں نے باقاعدہ بچیوں کے لیے جو یتیم بچیاں ہیں ان کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک بڑا اسکول اور مدرسہ قائم کیا اپنی پوری زمین پر انہوں نے قائم کیا یتیم بے ماں کا انتقال ہو گیا باپ کا بھی انتقال ہو گیا چچا یا چچی نے اس کو پالا اور انہوں نے اللہ ان کو پیسہ دیا انہوں نے باقاعدہ ایسی بچیوں کے لیے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا مدرسہ ہی انہوں نے قائم کر دیا کہ جو بھی ایسا رہیں گے ہم سب کو فری تعلیم دیں گے اپنے مدرسے میں کیونکہ میں اس دور سے گزرا ہوں میں بھی یتیم تھا خون جانتا بھائی کہ ماں باپ کسی کے ماں باپ بھی موجود ہیں سپورٹ بھی موجود ہے سب کچھ ہے لیکن بچہ کامیاب نہیں ہوتا سپورٹ بھی ہے باپ نے خوب دس لاکھ بیس لاکھ ایک کروڑ دے دیا بزنس کے لیے سب ختم ہو گیا نہیں کامیاب ہو سکا ماں باپ بھی سب کچھ موجود نہیں کامیاب ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میرے بھائیوں اس لیے آپ بھی سمجھے کہ کوئی بھی اللہ فیصلہ کرے آپ اس کے فیصلے پر راضی رہیے اسی کے اندر اللہ البرامین خیر رکھتا اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ دور کر سکتے اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے محنت کیجیے ہاتھ پاؤں پٹا کے نہ بیٹھیے یہ اللہ ابامین کا فیصلہ ہے اللہ کا عبان. کیا ہم تقدیر پر بھروسہ کر سکتے ہیں تقدیر کا بہانہ بنا سکتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے اللہ نے جنت لکھی ہوگی جنت مل جائے گی نہیں اللہ نے جنت کب لکھی جب نماز پڑھیں گے تب لکھی ہے اور ہم کو کیا معلوم کہ اللہ نے کیا لکھا ہمارے اندر کسی کو معلوم ہے پھر بہانہ کس بات کا کہ ہم بہانہ بنا لے ہم کیا کام نہیں کریں گے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو سوچیں کہ ہم اللہ نے ہماری بیماری لکھی دوا نہیں کرائیں گے کرائیں گے دوا نہ اللہ نے دوا کرنے کا حکم دیا اس لیے تقدیر کا بہانہ کوئی نہیں بنا سکتا تقدیر کا بہانہ اس لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ اللہ ربراہین نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے تو آپ بہانا کیسے بناؤ گے کیا محنت مت کرو آپ کوشش مت کرو آپ فلاں کام نہ کرو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہو سکتا اللہ رب الرامن نے آپ کے لکھا ہوگی آپ کامیاب ہوگئے اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ذر رکھیے اچھی امید رکھیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے گئے چند مسائل تھے جو میں نے آج کے درس میں بیان کیا ہے کچھ اور باتیں انشاءاللہ شاء آگے کے درس میں آئیں گی اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب ابراہم ہمارے ایمان کے اندر پختگی پیدا کمائے اللہ رب الامن ہم کو ایمان اور عقیدے پر رکھے اور اللہ رب البرامن عبی کی سنت پر رکھے امین وصل البین محمد اللہ علیہ وساب السلام علیکم و رحمۃ اللہ